الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك لا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم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 يَأْمُرُنَكَ يقول تَقُولَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اذْهَرُوا نَقْتَ بِاسْمِ نُورِكُمْ طِيلَ الرِّجْعِ وَرَاءَ أَقُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَذُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ له باطنه فيه الرحمه وظاهره من يقبله العذاب ينادونهم لم لكم معكم قالوا بنا ولكنكم فتنتم ان فسقم وتربصتم وَارْتَابَتْ بَعْضُكُمْ وَبَغَتْ كُم وَبَغَا غَرَّتْ كُمُ الْأَمَانِي حَتَّى, حتى جَاءَ أمر اللَّهُ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْوَرُورَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا هي مولاكم وبئف المثير ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نذل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطغى عليهم الامد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون ان الله يحيي الارض بعد موتها ادبيا لكم الايات لعلكم تعقلون بعد <تصفيق> جو اسی اکیلے کے لیے لائق ہے ہر وقت ہر دم ہمیں اس حقیقت کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنی محافل میں اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں اور سب اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ گاڑی روک دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ابھی جو ہم نے نماز پڑھی وہ وقت ہمارا گزر گیا وہ محلت ہم نے کھا لی اللہ رب العزت ہماری نماز کو قبول فرمایا آمین اچھا وقت گزرا تو خوش قسمتی ہے اگر غفلت میں گزرا اور نیت نے عمل کا اور عمل نے نیت کا ساتھ نہ دیا تو بربادی ہے بہرحال گاڑی کو روکنا کسی کے بعد میں نہیں یہ جس وقت رکے گی اور رکنا چاہے گی اس وقت اسے چلا کوئی نہیں سکے گا ہم پہلے کی نسبت چند گھڑیاں اپنی موت کے قریب ہو چکے ہیں اور آخرت کی یاد تمام انبیاء و رسول علیہ وسلاۃ وسلام کی دعوت کی تین ہی بنیادیں تھیں توحید رسالت اور آخرت آخرت کی بنیاد پر جو ایمان تعمیر پائے گا وہ ایمان پائیدار ہوگا اور ہماری جہاں پر جماعتی حیثیت ہے،, ہے اور وہ لازمی ہے اور فرد ہے کیونکہ یہ دین قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو نصیحت اور وسیعت کرتے ہوئے نہ چلیں گے یہ منزل طے نہیں ہو سکتی کبھی مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا علیحدہ علیحدہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس کا بھی پورا بندوبست کیا گیا ہے اللہ کی آخری آسمانی کتاب پرانے مجید میں کہ یہ رشتہ مضبوط ہوتا رہے اس لیے حافظ ابن تیمیہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ خطبہ مسنونہ نح مدحو سے شروع ہوتا ہے اور تمام جمع کے سیکھے مگر جب شہادت کا وقت آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں شہادت کے وقت میں اکیلا اکیلا ہو گیا بھائی شہادت اپنی اپنی سنبھال لو وہاں تمہارے اندر کیا ہے اور میرے اندر کیا ہے یہاں کوئی کام نہیں آنے والا تو اللہ رب العزت نے وہ ہمیں مناظر ابھی دکھا دیے جو ان قریب ہم دیکھنے والے ہیں بہت سے ہم نے کل تک تھے آج نہیں ہیں وہ سب کچھ دیکھ چکے تباہی بھی چلے گئے گمان کیا جاتا تھا کہ دنیا میں وہ ایسے لیڈر ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ اور یہ فکر جو ہے وہ قائم ہے آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا سوائے ان کی قبر پر چادر چڑھانے کے اور ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے نکال کر باہر نہیں لا سکتے اور اندر کیا چڑھ رہا ہے ان پر یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بہت سے اہل ایمان ہیں جو اللہ رب العزت کے دین پر شہادت دیتے ہوئے اپنی زندگی کی گاڑی کا انجام جو ہے وہ اس حال میں پا گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو یہ گاڑی باہر حال چل رہی ہے اس کے رکنے سے پہلے ہمیں یہ خبر کر لینی چاہیے کہ یہ کس قیمت میں دوڑ رہی ہے اور اس کی منزل کیا ہے اور ہمارا اکیلے اکیلے کا سے کیا معاملہ ہے جماعت میں تو چلو سب ہی سما جاتے ہیں اللہ ہمیں درست کرے عامر یوم تر المین نب جس دن اے مخاطب تو دیکھے گا صلی اللہ علیہ و علی وسحدی و سلم خدا وبی و امی اور سب کو خطاب آنے والی تمام نسلوں کو اور تمام اہل ایمان کو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھے گا نور ہم بینا بی ایم وبی <تصفيق> کہ ان کی روشنی ان کے آگے چل رہی ہوگی انہیں راستہ دکھاتے ہوئے اور ان کے داہنے ہاتھ بش را کمل یوم جنات تجری من تختی ہل اور انہیں راستہ دکھائے گی ان جنات کا باغات کا جو اونچے اونچے باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ کے لیے انہیں داخل کیا جائے گا اس چند روزہ زندگی پر صبر اور اس پر ثبات کا ثبوت پیش کرنے کے بعد لال کہ وہ الفض العظیم یہ ہے وہ بڑی کامیابی جس کو کوئی حاصل کیا کرتا ہے یہ دنیا کی کامیابیاں اور باقی سب کامیابیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر لائے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے ارفات یوم القیامہ کا وقت ہے جس دن بڑی سختی ہوگی اندھیرے ہی اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے تو اہل ایمان کو سرات سے گزرنے کے لیے پل سرات سے گزرنے کے لیے روشنی دی جائے گی اپنے اپنے عمل کے مطابق اور اس نیت کے مطابق جس پر اس عمل کی بنیاد رکھی گئی بعض کی روشنی جبل کی مثل ہوگی ایک پہاڑ کی طرح کی روشنی بعض کی روشنی ایک درخت کھجور کا بہت بلند درخت ہوتا ہے اس کی نسبت ہوگی باغ کی روشنی ایک اونٹ کے برابر ہوگی اور باغ کی کم تر روشنی یہ ہوگی کہ یہ انگوشتری میں یہ جو چھوٹی انگلی جسے ہم چیچی چی کہتے ہیں اس میں روشنی ہوگی کبھی جلے گی کبھی بجھے گی اور دہنے ہاتھ میں آمال نامے ہیں جو راستہ دکھا رہے ہوں اس حال میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقین کو بھی روشنی دے گا اللہ ان روایات کی بھی نصیب رفائی یہ درمیانے درجے کے محقق ہیں انہوں نے تخقیق کی ہے انہی کی تخقیق اور مختصر ابن کثیر میرے پاس ہے کہ ان کو بھی پہلے روشنی ملے گی پھر ان سے روشنی یکدم صلب ہو جائے گی جس طرح دنیا میں وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور حقیقت میں ان کے دل کے اندر شک رئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائیاں تھی آج یہ بد نصیب بھی دکھائے گئے ہیں کیونکہ ساری سورہ مبارکہ اسی پر ہے کہ اہل ایمان خالص ہو جاؤ دو دفعہ خطاب کرتے ہوئے مالک نے کہا یا ائو اللہ جینا عامر بلّہ رسول ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان والوں کو ایمان کا حکم دیا مفسر لکھتے ہیں کہ ایمان کو خالص کرنے کا حکم دیا نفاق کے دروازے جو ہیں ان کی نشاندہی کی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دوبارہ لفاق میں نہیں جا سکتا اللہ محفوظ رکھے حامید ابن نے ابھی مولکا یہ فرماتے ہیں اور یہ بار بار میں نے سنایا اور ہر دفعہ سنانے سے الحمدللہ میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے آپ کا بھی تازہ ہوگا ابن ابھی مولکا فرماتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ میں تیس صحابہ سے ملا رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا ایمان دیکھیے اور ہمارا ایمان تیس کے تیس اپنے بارے میں لفاق سے ڈرتے تھے کیا مجھے اور رات کو کبھی نفاق کا ڈر لاحق ہوا کیا کبھی رات کی نیند ہماری اس وجہ سے ختم ہو گئی کہ ہم نفاق میں تو نہیں ہیں کیا کبھی ہم نے اس بنیاد پر سوچا اس بنیاد پر دوڑ بھاگ کی علماء کے پاس گئے بعض چیزوں میں اپنے طرز عمل کے لیے دریافت کرنے کے لیے کہ یہ نفاق تو نہیں ہے واللہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ نفاق سے ڈرتے تھے فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہوگا اہل ایمان مرد اور عورتیں دونوں وہ تو فراف کو عبور کرنے کے لیے روشنی دیے جائیں گے راستہ ان پر واضح ہوگا گزرنا اتنا آسان ہوگا کہ بعض اس طرح گزریں گے جیسے بجلی کی کڑک بعض اس طرح گزریں گے جیسے تیز ہوا اور بعض گرتے پڑتے بھر گزر ہی جائیں گے اور جو گر پڑیں گے ایمان خالص ہوگا تو آخر کار وہ بھی جلنے کے بعد نکال لیے جائیں گے مالک فرماتا یوم یقول المنافقون والمنافقات اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو نوری کو ہماری طرف دیکھو بعض میں اس کا مفہوم یہ بیان کیا امام شوقانی رہی اللہ نے کہ ہمارا انتظار کرو ہمارا نور بجھ گیا ہے ہم بھی تھوڑا سا تم سے لے کر جلا لیتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی روشنی میں سے حصہ دے دو نق تب نورا کم پل تمسو نور آ فرشتے کہیں گے معلوم یہی ہوتا تھا آپ کو سباق سے یہ کہا جائے گا جاؤ واپس لوٹ جاؤ جہاں سے یہ نور لے کر آئے ہیں تم بھی نور لے کر آؤ وہ تو دنیا ہے جو دار العمل تھا یا بعض نے مفسرین نے کہا وہاں جس دن نور تقسیم ہو رہا ہوگا اس مقام کا ذکر ہے بہرحال زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہی کہا گیا ہے حسرت دلانے کے لیے ان کو اس دن مزید عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے کہ جاؤ دنیا میں جا کر نور لے کر آؤ جہاں سے یہ نور لے کر آئے ہیں وہ چھوٹی سی زندگی میں سے فضوری بب بھائی نہ بسور اللہ باپ. یہ گفتگو ہو ہی رہی ہوگی اور قیامت کے ارافات میں کبھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا تو کچھ بھی نہ سن سکے گا الا ہمسا ہمسا تقریباً وہ شور ہے جو بیت اللہ میں آپ کو سنائی دیتا ہے لوگوں کی سانس کا شور اور لوگوں کی جو ہے وہ سرگوشیاں ان کا شور کوئی بول نہ سکے گا کہیں بولنے کا ذکر آتا ہے کہیں اللہ بولنے کی ان کو دے دے گا استطاط کہیں بالکل ایسا خوف اور ایسا روب اور ایسی ہےبت ہوگی کہ کسی کے منہ میں زبان ہونے کے باوجود بھی زبان حرکت نہ کر سکے گی فرمائے یہ گفتگو ہو رہی ہوگی پدوری ببئی نہ آزاد اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان دیوار دے ماری جائے گی دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا اليوم اے آج میرے بندوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے جدا ہو جاؤ ابھی تک تو ساتھ چلنے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی تھی نور بھی اکٹھے ملا تھا ان کا بج گیا ان کا نور روشنی دے رہا تھا انہوں نے نور کا سوال کیا تو دیوار دے ماری اللہ تعالی نے درمیان میں دونوں کو جدا جدا کر دیا یہ جہنم اور جنت کے درمیان دیوار ہے جس کا ذکر ذکراف میں آتا ہے کل جسم کہ دونوں کے درمیان دیوار ہوگی اور اس مقام آراف پر وہ لوگ ہوں گے جو ابھی جنت میں گئے تو نہیں مگر دونوں کو پہچانتے جنتوں کو بھی پہچانتے جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہیں جنتیوں کو دیکھتے ہیں تما لگا ہوا ہے بڑی سخت لالت ہے اہل ایمان میں سے ہیں ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں اللہ رب العزت نے درمیان کے مقام میں نے بٹھا دیا ہے ادھر جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو اور یہ تما رکھے ہوئے کہ ہمیں جنت میں بھیجیے وائز جب ان کی آنکھیں مالک ٹھیرتا ہے ان کے رخ جہنمیوں کی طرف تو پھر فوراً کہتا ہے ربنا لا لات نہ مال قوم ظالمین اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا ان کی حیبت ناک حالت کو دیکھتے ہیں ان کی اندوہناک جو ہے وہاں کیفیت اس کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی شکلوں کو دیکھتے ہیں بگڑی ہوئی بہوم کالی ہون کہ ان کے چہرے بگڑ رہے ہیں اونٹ جو ہے وہ نیچے تک چلے گئے ہیں ماتھے تک اٹھ گئے اوپر والا اونٹ کالے سیاہ رنگ ہے اور آگ میں جلتی ہے مگر آگ انہیں ختم نہیں کرتی تو اللہ رب العزت ان آراف والوں کا بھی ذکر کرتا ہے بہرحال ان دونوں کے درمیان یہاں پر ذکر ہے کہ دیوار دے ماری جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی وہ کرے گا جو یہ اہل ایمان کے ساتھ کرتے تھے دیوار کے دوسری طرف جدھر اہل ایمان ہے باطن اس کی طرف رحمت ہوگی اور ظاہر کی طرف ممکی بل ہل عذاب جس طرف ہے عذاب اور آگ ہوگی ایک ہی دیوار کی ایک طرف جنت اور ایک طرف جنم یونادون منادی کریں گے پکار لگائیں گے علم نقم ما کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے میدان جہاد میں بھی جاتے تھے میدان عرفات میں حج کے باقی میدانوں میں بھی ہوتے تھے ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اَلَمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَا فَتَنْتُمْ حَتَّى جَاءَ <اللَّه> وہ اہل ایمان جواب دیں گے بالکل تما ہمارے ساتھ بلا شبہ لیکن فتنتم تم تم نے اپنی جانوں کو کتنے میں ڈالے رکھا اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے غفلت کی زندگی گزاری اور تم نے اپنے نفس کو ہمیشہ ہلاک کیا اور اللہ کے راستے میں تم نے وہ کبھی نہ کیا جو ایمان خالص کا تقاضا تھا بس اور بس تم تم ہمیشہ انتظار کرنے والے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تم اہل ایمان کے انجام کو دیکھ رہے تھے کہ اگر جیت گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اگر ہار گئے تو پیچھے بھائی تعلق توڑو نہ ابھی ابھی کوئی پتہ نہیں کیا بنتا ہے شاید ان کے اندر دوبارہ لوٹنا پڑے تم نے دونوں طرف بڑھا کر رکھی تھی اور بعض نے یہ بھی کہا بس تم کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اس حال میں تھے کہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی باتیں سچی ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں جیسے رب الجلال ولی کرام فرماتا ہے کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا یقین نہیں آتا پل یم قید <يَغِيد> اس کو چاہیے چھت کے ساتھ راستہ لگتا ہے اس, اس کو اپنی گردن میں ڈالے اور پھر دیکھے اس کا غصہ اللہ کے ساتھ ہے کہ نہیں یہ وہ شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کبھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس دین کی مدد نہیں کرے گا وہ یہ کام کرے اور مر جائے جیسے کہ منہ تو بھی تو. تم اپنے غصے میں مر جاؤ اور یہ وہ شخص ہے میں یا اب اللہ اللہ ہر جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے دونوں طرف اس کا راستہ کھلا ہے اگر پیچھے آنا پڑا تو لوگ قبول کرنے کم از کم اتنی بنا کر رکھو یار اتنے بھی واضح نہ ہو جاؤ کہ لوگ بالکل ہی تمہیں ہزب اللہ میں شمار کریں اور تمہیں اپنا دشمن سمجھے اور ایسا بھی نہ کرو کہ ہزب اللہ سے بگاڑ لو کل کو ان کے اندر چلے جائیں گے تو یہ ہے پتا رہ بس تم ورب تم اور تم شک کا شکار رہے تمہارے پاس یقین نامی چیز کبھی نہ آئی تم بد نصیب تھے حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ اور تمہیں تمہاری امانی تمہاری جھوٹی خواہشات جو وہی تمہیں اس دھوکے میں ڈالے رہی کہ تم کسی چیز پر ہو حالانکہ تم کسی چیز پر نہ تھے آج بھی یہ دیکھی کہ کتنی جورات ہے کہ ایک جلوس نکلتا ہے نکلتا بھی قبر سے ہے علی حجیری کی وہ قبر جو پاکستان میں پوجی جانے والی سب سے بڑی قبر ہے وہ قبر جس پر کرکٹ بھی کرکٹ کھیلنے جاتا ہے تو اپنی فتح کے لیے پہلے حاضری دیتا ہے وہ قبر جس پر آٹھ سال کے بعد سیاستدان دان مکے سے وقت گزار کر آتا ہے تو سب سے پہلے اس پر چادر چڑھاتا ہے اور اس کی نظروں نیاز کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ووٹ کو پورے کر لے لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں قبر کی پوجا کرنے والوں میں سے ہوں میں ان سے جدا نہیں ہوں پھر جس طرح مشرقی ڈھول بجاتے ہوئے اپنی چادریں پھیلائے ہوئے ناچتے گاتے ہوئے جاتے ہیں اس طرح یہ ناچتے گاتے ہوئے چیف جسٹس کو بحال کرنے کے لیے اور انصاف کا جھنڈا گاڑنے کے لیے اور ملک میں جمہوریت کے نیصاف کی بالا بالاکاری کے لیے سفر طے کر رہے تھے یہ اسلام کے لیے تو تھا ہی نہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بدنصیب کر دیا ہے کہ پہلے اسلام کا نام لیا کرتے تھے اب وہ نام بھی نہیں دیتے حاجت ہی نہیں دیتے حالات اتنے خراب ہو چکے اور اس پر بھی ایک جماعت اسلامی یعنی اسلامی جماعت کا ایک امیر اور شاید کئیوں نے کہا ایک کا تو اخبار میں بیان آیا کہ تم اگر اس راستے میں مارے گئے تو شہید ہوئے اللہ رب العزت کے دین کی اصطلاحات کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں یا شیطان نے ان کی اتنی مت مار دی کہ یہ ان کی امانی ہے یہ ان کی تمنایں ہیں جھوٹی جن پر انہیں یقین ہو چکا ہے کیا ان کے جلوس کی ظاہری شکل اور قبر پوجا کرنے والوں کے جلوس کی شکل ایک نہیں کیا توحید و سنت کا اپنی مسجدوں میں اور اپنے مدرسوں میں اعلان کرنے والے ادسیہ وہ بھی اب بہت کم ہو گیا ہے بہرحال جن کا مدرس مدرسے کا اور مسجد کا مسلک توحید خالص اور شرک کرد ہے کیا ان کے منہ اس وقت بند نہ تھے کسی نے کہا کیا کوئی تھا ان میں جو اسی پر سمجھ جاتا کہ یہ قبر سے جو آغاز ہو رہا ہے تو کم از کم ہی میں سمجھ لوں کہ یہ تو کہ میں کہیں اور آ ہوں بالکل اور راستہ ہے اب ہی ان کی مدہوشی ختم ہو جاتی حافظ میں تہمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے بے شمار محنت کے ساتھ دن اور رات ایک کرنے کے بعد مارکائے سکہد نے لوگوں کو پہنچایا اس وقت تاطار کی قوت ٹاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اور تاطار سے لوگ اتنے خائف تھے کہ لوگ دماش کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کہ تاطار کا مقابلہ ابن پیمیا کی بات مجروف کی بڑھ ہے وہی جو کنارے پر رہ کر عبادت کرنے والے ہیں وہ ریب میں موقع مبتلا شک میں انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ابن پیمیا ابھار کر لوگوں کو تاکار کے مقابلے میں جتارے وہی ہوگا تاکار گھسیں گے شہر میں اور تو کی عزتیں لوٹیں گے مردوں کو ختم کریں گے خون کے دریا بہ جائیں گے سب کچھ نکل جائے گا وہ ڈگنی دگنی اور دس گنی قیمتیں دے کر سواریوں کو بھاگ رہے تھے مصر کی طرف ابن پیمیا انہیں کہتے تھے مت بھاگو اللہ کے راستے سے بھاگ کر کدھر جاؤ گے مالک راستے میں پکڑ لے گا اللہ کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ اور جہاد کرو ادھر سے ناصر کلاؤ کو وقت پہ سلطان کو تیار کر کے لائے بڑی مشکل کے ساتھ اور یہاں تک کہہ دیا تھا حالانکہ اتنے فہمی رہی اللہ نے کبھی بھی سلطنت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور کبھی اس کا شائدہ تک ان سے نہ مل سکا کہ وہ حکومت لینا چاہتے اور انہوں نے سلطان کو کہا کہ اگر تم ہماری مدد کے لیے نہیں آو گے حالانکہ تم ہمارے علاقے کے بھی سلطان ہو شام کے بھی ہو مصر کے بھی ہو تمہارا فرض ہے کہ تم مدد کے لیے آؤ کاطار کے مقابلے میں نہیں آؤ گے ہم اپنا سلطان کھڑا کر لیں گے اور ہم علیحدہ جہاد کریں گے اب سلطان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ عالم ربانی کے روز میں آ کر اس بات کو اللہ کے لیے ماننے پر مجبور ہوتا سلطان ناصر کلابون بھی آ گیا اور ابن پیمیاب سخ ہب کے مارکے میں پہنچے کس مصیبت سے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ایک ایک بندے پر محنت کی جہاز کی صفوں کے اندر ابن تعلیم ساری رات اور سارا دن سوائے ضروری حاجات کے جو انسان کے لیے مجبوری ہے گھوڑا دوڑاتے تھے اور لوگوں کو جا جا کر آیات سناتے خوشخبریاں دیتے اور انہیں کہتے کہ پتہ تمہاری ہے یہ شرط پوری کر ارے ان شاء اللہ بھی نہ کہتے لوگ جب انہیں کہتے تو کہتے ان میں صرف تاکیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات اور مضبوط ہو جائے تعلیم کے لیے نہیں اللہ نے یہ چاہ لیا ہوا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اس مصیبت سے اس فوج کو اکٹھی کرنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ فوج کا سپہ سالار ناصر کلاگو جہلیت کے قریب ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ایک بگتی قسم کا بادشاہ تھا حافظ ابلطمیہ رحیم اللہ کے اٹھانے پر وہ آ گیا تھا اور اسے ایمان نصیب ہوا تھا مگر اس میں پرانی بدعات کا اثر موجود تھا اس نے این ایک نازک وقت میں جبکہ دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہونے والی تھی یہ نعرہ لگا دیا یا خالد اب نہ اے خالد بن بنی جیسے یہ یا رسول اللہ پکارتے پاکستانی فوج والے یا علی پکارتے ہیں اس نے بھی غیر اللہ کی پکار لگا دی غیر اللہ کی پکار وہ شرک ہے کہ امگل اشراک ہے سب سے بڑا شرک ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہمیشہ مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ غیر کو پکارا گیا مدد کے لیے تو یہ درست ہے مگر اس محل میں پکارنا یہ شرک اکبر کے سوا پوچھ نہیں تھا کیونکہ یہ پکارنا فتح کے لیے تھا اور فتح اور شکست سوائے مالک کے کسی کے اختیار میں نہیں سب مانتے اب جب یہ پکار بلند ہوئی تو حافظ ابن نے کو یہ لٹ کر بھول گیا یہ مار کر بھول گیا اس نے دیکھ لیا کہ اگر ابن تیمیہ اس وقت اس کا رد نہیں کرتا تو مار کا ہمارے حق میں نہیں ہمارے خلاف ہوگا حافظ ابن تیمیہ نے سلطان کو ٹوکنے میں کوئی دیر نہ تھی. کیونکہ لا یوز تاخیر البیاں ان حاجب علما نے کہا جس وقت حاجت ہو کسی معاملے کے بیان کرنے کی اس وقت تاخیر جائز نہیں جیسے یہ جمہوریت کا سیلاب جو مڑایا ہے اور جمہوریت کی دیوی کی پوجا جو سب نے شروع کر دی ہے اس وقت اور میسا کے جمہوریت کے تقدس کو بحال کرنا سب کا مقصد نظر آتا ہے جن کا نہیں یا منہ سنی کہتے وہ خاموش ہیں اور جمہوریت کا تقدس اس وقت بحال ہوتا ہے جب رب ربض الجلال بل اکرام کے دین کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے اللہ اس اللہ جو کبھی پامال نہیں ہو سکتا یہ خود پامال ہو جائیں گے قبروں سے جلوس نہ نکالا جائے تو جمہوریت میں روئی بھی ڈالی جاتی جب تک ان چیف جسٹسوں کو جو اللہ رب العزت کے دین کے علاوہ کسی دین سے جو باطل دین ہے جو تعوت ہے فیصلے کرتے ہیں جب تک انہیں انصاف کا سب سے بڑا انصاف دینے والا قائد نہ کہا جائے اس وقت تک یہ جلوس چلتا نہیں ہے برباد ہو جاتا ہے اگر یہاں شرک کا رد کیا جائے برباد ہو جاتا ہے اگر چیف جسٹس کو تعوت کہا جائے معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت کی بالا تری اور جمہوریت کا تقدس اس وقت بحال ہوتا ہے جب رب عدالجلال ولی اکرام کے ساتھ کفر کیا جائے سنا ہوگا آپ نے کہ کالا جادو سیکھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا جائے جمہوری بننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کے ساتھ کفر شرک نہ کیا جائے سچا جمہوری ملنی وہ, ملنی وہ ہے, ہے جو رب الجلال ولی اکرام کے لیے تقسیم چھوڑ دے لوگوں میں وہ کہتا ہیں مجھے زرداری سے کوئی اختلاف نہیں مجھے صرف اختلاف جمہوریت پر کوئی عقیدے اختلاف جمہوریت میں جائز نہیں اختلاف ہوتا ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کیا ہے عوام کیا چاہتے طاقت کا ستشمہ عوام ہے یہ کفر ہمارے سروں پر منڈ لا رہا ہے اور ہم اس وقت خاموش ہو جائیں لا لدوس تاخیر البیان ان وقت الحاجہ جب حاجت ہو اس وقت بیان کو روکنا حلال نہیں ہے حرام ہے کسمان حق ہے اس کی دلیل لاتے ہیں علماء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اپنے صحابہ کو ٹوک دینا جبکہ انہیں ایمان لائے صرف پندرہ دن ہوئے تھے اور ہنین کے مارکا کی طرف اللہ کے رسول کی فوج روان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا یا چاند نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں بھی ایک ذات انوات بنا دے جیسے مسلم کا ایک ذات انوات ایک درخت ہے کہ جس پر برکت کے لیے وہ ہتھیار لٹکاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا ولبی محمد مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے وہ کہا ماں کالا قوما جو قوم کی ہمیں بھی ایک علا بنا دو جیسے ان کا علا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سوچا پندرہ دن وہ ایمان لائے ہیں. ایمان چھوڑ کر بھاگنا جائے. تعلیف قلب کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مخلص ساتھیوں کو چھوڑ کر صحیح مسلم کی حدیث شاید ہے نئے نئے مسلمانوں کو مال دیتے ہیں جن کی تلواروں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے ابھی کل تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تاکہ یہ دین کے اندر ٹک جائیں دین کو سمجھ لیں اور جہنم سے بچ جائیں مگر یہاں شرک کے بارے میں محمد لحاظ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پندرہ دن ہوئے کہیں ان کے پاؤنوں اکھڑ جائیں ان کو جھڑکی پلاتے ہیں اور انہیں جیل سکھاتے اس طرح ابن تعمیہ کہتے یا سلطان اے سلطان کل یاک و بدھ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے تجھے سے مدد چاہتے کیا ابن تعمیر کو یہ بتانے والا کوئی آج والا جمہوری نہ تھا کہ ابن تعمیر اتنی مصیبت سے فوج اکٹھی کی ہے اگر سلطان نے اسے اپنی بےزتی خیال کر لیا اور اس نے اسی وقت حکم دے دیا اس مولوی کا سر اڑا دو ابن قیمیہ کا سر اڑ گیا اور ابن تعمیہ کے ساتھی سلطان پر حملہ آبر ہوئے تو یہ تو شکست کا باعث بنے گا ہو سکتا ہے یہ خیال شیطان کی طرف سے ستا سکتا تھا لوگوں کو اور یہ بڑی ممکن تھی بات مگر ابن فیمیہ نے اس معاملے میں اپنے اللہ پر توقل کیا اور اللہ پر توقل اصل ایمان کی وہ کوت ہے جس سے اس کی بیٹری چارج ہوتی ابن تعمیر کو تو اپنے مالک کے پاس اکیلے جانا تھا نا اس نے اپنا انتظام کیا اور اپنا حق ادا کیا کیونکہ وہ عالم ربانی تھا جس پر اپنے نہیں پرائے بھی اس وقت اعتماد کرتے تھے پرائے سے مراد بدتی لوگ شرکیہ حرکتیں کرنے والے ان کا بھی ابن تعمیریہ ہیرو تھا اس لیے کہ پوری امت کے لیے جنگ لڑ رہا ابن تعمیر نے یہ رد کیا یہ ہے ایمان تو آج ان لوگوں کو ہتہ جا امر اللہ حتیہ کہ اللہ کا حکم آ موت آ گئی وہ ورم بلور اور تمہیں اللہ کے بارے میں سخت دھوکہ ہی لگا رہا تم انہیں الٹے سیدھے کھیلوں میں مصروف زندگی گزار گئے تم نے حقیقی اسلام میں کام ہی نہ کیا اور تم یہ سمجھتے رہے کہ تم کسی چیز پر ہو تم کسی چیز پر نہیں فل یوم آج کے دن لا یو خزمین فی دیا تم ولا امین اللہ زینہ نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا زمین و آسمان سونے کے بھر کر دو نئی بات بنے گی نہ کافروں سے لیا جائے گا ہمارے اندر کفر تھا میں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سب جمہوریت کے قافلے میں شریک ہونے والوں کو کافر کہہ رہا ہوں کوئی بات بگاڑ کرے اس طرح نہ کرے نہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے یہ کفر تھا یہ شرک تھا یہ جلوس شرکیہ جلوس تھا کفریا جلوس تھا یہ قبر پوجنے والوں کی طرح کی شکل لیے ہوئے تھا مگر اس میں سب لوگ مشرق اور کافر نہ تھے ہر آدمی کا اپنا اپنا حال تھا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہو سکتا ہے کوئی اتحادی غلطی والا بھی ہو جس کو ایک اجر ملے کہ وہ کوئی اجتہاد کر کے ایک حد تک شریک ہوا ہو اور ایک حد تک اس نے رد بھی کیا اس کا رد ہم تک نہ پہنچاؤ وہ سیخاؤ چلائے اور زالم و قبر پڑک چلے گئے ہو مجھے تو پتا چلتا ہے کہ تم بربادی کا سمان کرو ضروری نہیں ہر ایک کی بات تک پہنچی ہو. ہم تک جو عمومی طور پر بات پہنچی ہے وہ تو یہ ہے تمہیں کیا ہو گیا اللہ کا بکار ملحد خاطر نہیں رکھتے آج کے دن کوئی سبیاں نہ قبول کیا جائے گا بلا مین اللہ کا فروغ تمہارا ٹھکانا آگ ہے تمہارے سب سے زیادہ لائق ہے حرکتوں کی وجہ سے اور وہ بدترین جس میں تم داخل کر دیے گئے اب مالک ہم سے مخاطب ہے ذکر کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا یہ باتیں سننے کے بعد ایمان تمہارے لیے کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائیں وہاں نازل حق پر اور جو اللہ نے حق نازل کیا قرآن کے اندر اس کے روپ سے تمہارے دل اور اس کے ساتھ ایمان سے بھر جائیں ولا یقون دینا اوت التاب ابن قبل اور تم پہلے جو کتاب دیے گئے تم سے ان کی طرح نہ ہو جاؤ پتلا علیہ ہم ان پر جب مہلت لمبی ہوئی اللہ کی پکڑ نہ آئی کیونکہ یہ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جسٹس نے کئی کام تو اچھے کر دیے ملک کے لیے یہ جلوس نکلا تو تمہیں بھی کئی فائدے پہنچے تو یہ فائدے کیا اللہ تعالی کے ہاں کوئی اجر کا باعث نہ ہوں گے پتالا علیہ ہم یہ مہلت جو مالک کی پکڑ کی لمبی ہوئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو سکتی اس واسطے کہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ ابھی پکڑ لے اور ان کو پتا چل جائے مگر اللہ تبارک مطالعہ تو سب کا رب ہے وہ تو سب بندوں کے ساتھ پیار رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے اللہ کی رضا یہ ہے کہ سب جنت میں چلے جائیں اگرچہ اللہ کی رضا ہمیشہ پوری نہیں ہوتی اللہ کی مشیت ہمیشہ ہرف برف پوری ہوتی مشیت اور رضا میں فرق ہے مشیت یہ ہے کہ کوئی کام ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ ہوتے ہونے دے کوئی پتا ہل نہیں سکتا جب اللہ نہ اسے ہلنے دے یہ تو اس کی مشیت ہے کوئی بدکاری کسی معصوم نیک عورت سے بھی نہیں ہو سکتی آفیہ صدیقی کی بھی عزت نہیں لوٹ سکتی جب تک اللہ یہ کام ہونے نہ دے کیوں ہونے دیتا ہے یہ اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے یہ اللہ کا کی حکمتیں اور عدل ہے اور انصاف ہے اور رحمت ہے جس کو ضروری نہیں کہ ہر بات کو ہم یہیں پر سمجھ جائیں ہمارا ایمان ہے اپنے مالک پر عالم الغید و شہادہ پر مگر ایک ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی صدیقی کی لوگ عزت لوٹے اللہ کبھی نہیں چاہتا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس عزت والی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے سب مسلمین اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی عزت کو محفوظ کریں اور جو کافر بھی لوٹ رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں اور اس سے بھی رو رو کر معافیا مانگے اور اللہ سے بھی معافیا مانگے مگر اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمیشہ پوری نہیں ہوتی اس کی مشیت حرف بحر پوری ہوتی یہ عقیدہ توحید سے تعلق رکھتا ہے مشیت رضا کا فرق ہے. قرآن میں یہ بار بار بیان ہوئے لوگ اس سے بہت گمراہ ہوتے ہیں نہ سمجھنے کی فاطقوں سے اب جب محلت لمبی ہوئی مالک کی پکڑ نہ آئی تو انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا کہ ہمارا راستہ تو صحیح راستہ ہے نا ملک کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا یہ دلیل بنانی یہ دلیل آج بھی دی جا رہی ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ کرتے تم مسجد میں بیٹھے بیان کرتے ہو اور مزے لوٹتے ہو ان کے کیے ہوئے کے جب حالات بہتر ہوتے تو فائدہ تمہیں ان پہ کو پہنچتا نا اگر پاکستان نہ بنتا یہ باتیں تم کیسے کرتے تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے فائدے مسلمانوں کو ہمیشہ پہنچاتا رہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے حادثات واقعات کون و مقام میں ہوتے رہتے اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ رب العزت راستے دیتا رہتا ہے اب انہوں نے جو سارے راستے بند کر دیے نہ کہیں سے فنڈ پہنچے نہ کوئی ایک ملک کا بارڈر کراس کر سکے ان کی مرضی کے بغیر کیا بارڈر کراس نہیں ہو رہے کیا فنڈ نہیں پہنچ رہے کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ تو قادر ہے وہ راستے کھولتے ہیں انہی کے ذریعے راستے کھلتے اللہ جب کہتا ان اللہ حاضر دین میرا فاسق صحیح بخاری کی رواج اللہ اس دین کی فاسق مرض سے بھی مدد لے لیتا ہے اللہ تبارک و مطالعہ ایسے ایسے لوگوں کو اہل حق کی گواہی کے لیے کھڑا کرتا ہے جو ان کے گھر کے لوگوں ان کے منہ پر گواہی دیتے کیا امریکہ میں بیس کیوں گواہیاں نہیں آ چکی کہ تم ظلم کر رہے ہو اور تمہارا خدر اور بوجھ کے بارے میں لوگوں نے کہا تھنک ٹینک والا لڑکا کہ امریکہ کا بدترین خدر تھا امریکہ کو ایسا پھنسا کر گیا ہے. اوباما نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں کر کے گیا ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے یہ لحاظ پھیلا یہ اس نے پھیلایا بوڑھے طریقے سے کھود طریقے سے بے انتہا غلط والی پالیسیاں اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گواہیاں ہیں تو یہ دل کیوں سخت ہوتے ہیں یہ دل سخت ہونے کی وجہ وہی ہے جو بنو اسرائیل میں ہوئی کیونکہ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کے راستے پر چلو گے لتا قبا النا سنا نہ بخاری اور مسلم کی روایت کہ تم پہلے کے راستے پر چلو گے شف رم جیسے بالش بالش کے برابر ہوتی ہے تم برابر ہو جاؤ گے حتیٰ کہ وہ کسی جانور کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے پوچھا کون یہود نے سارا فرمائے اور کون اگر یہ اتنے خطرناک اہم فطرے نہ ہوتے یہودون اخارا کے فکر ان کی سوچ اور ان کے راستے تو ہر نماز میں ہر رقص کے اندر کہلواتے ہوئے دوبارہ سے ہر رقص میں یہ یاد نہ کروایا جاتا کہ یہاں سارا کے فتنوں کو پہچانو تبھی بچ سکو گے جو پہچانتا نہیں ہو بچے کا گیا یہ ڈرائیور ہے جی بڑا کامیاب ڈرائیور ہے اسے فیصلہ باد کا راستہ آتا ہے اس کے ساتھ آپ چلے جائیں یہ ستیانہ والی مسجد کا راستہ بھی جانتا ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں ان کو جانتا نہیں کہتے اس کے علاوہ کسی راستے کو نہیں جانتا یہ خطرناک ہے کسی وقت بھی بھول سکتا ہے بارش ہو آندی ہو کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہو کوئی راستہ بند ہوئی ہو تو ہمیں بھٹکا دے گا ڈرائیور وہ کامیاب ہے جو یہ جانتا ہے کہ کون سے راستے وہ بھی فیصلہ باد کو جاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں بعض اوقات اور آدمی بھٹک کر ایسے گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے کہ درخت پر کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو جو یہ ادھر کے راستے جانتا ہوگا وہی ان سے بچے گا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اس وقت خرابیاں شروع ہوں گی اسلام کے اندر جس وقت وہ لوگ آئیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے جو صرف کو نہیں جانتا وہ توحید کو نہیں پہچانتا وہی توحید خالص کو پہچانتا ہے جو صرف کو پہچانتا ہے تو ان کا کیا جو ہے راستہ تھا کیا سبب بنا میں خواب نقذی سا انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ پکا کیا تھا لا الہ الا اللہ اپنے وقت کے رسول کو رسول اللہ کہتے ہوئے وہ وعدہ جو ہے اس کو توڑا لن ہم نے ان پر لانت کر دی لانت کیا اللہ کی رحمت سے محروم ہونا پھر بندے کا کوئی قدم بھی سیدھا نہیں پڑتا جب لانت ہو جائے تو اس کا ہر قدم وہ نیک نیتی سے بھی اٹھائے کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں اس طرح بہتان کیا تو اب اس کی نیت بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ بدنیت ہی کی بنیاد پر وہ ایک راستہ اختیار کر چکا ہے لان نہ ہم نے انہیں رحمت سے محروم کر دیا دیے وجال نہ اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے فرمایا پتھر سے بھی سخت اور پتھر بھی ایسے جو پھوٹ پڑتے ہیں ان سے چشمے نکلتے ہیں بعض اللہ کی خیصیت سے گر پڑتے ہیں کہتا ہے ہم نے ان کے دل سخت کر دیے ہر رپون الکلیما دی حرکت کیا کرتے اللہ کے کلمات کو ان کی اصل جگہ سے بدل دیتے آج کیا کہتے, کہتے ہیں کہ ہم ارحاب کو ختم کرنا چاہتے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے اور اگر کہیں اسلامی سزا کسی نے نافذ کر دی تو وہ ساری دنیا میں دکھا رہے ہیں تماشا بنانے کے لیے اسلام کا کہ اسلام آئے گا یوں تمہاری عورتوں کو لے جا کر مارے گا ہو کم وقت تم جانی نہ کھا رہے تبھی تمہیں یہ کوڑے زیادہ لگے یہ تھوڑے ساری تمہاری کمر پر پڑے گی یہ ہوا واقعہ یا نہیں ہوا کیسے ہوا میں اس کی تفصیلات بیان نہیں کرنا چاہتا جو ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے کیونکہ فضل اللہ وغیرہ نے اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا کہ یہ تو یہ صوفی محمد ہے اس کے معاہدے سے پہلے کی بات ہوئی اور جو کچھ بھی یہ ہوا عراق میں ہوا یا یہاں ہوا ایمانی سلطا کے تحت ہوا لوگوں نے خود کہا ہم پر شریعت نافذ کرو تب نافذ کی گئی کیا ایک عورت آ کر محمد کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول تحفر نہیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا باز اللہ ظلم کرتے تھے کہ اس عورت کو سسار کیا گیا ایک عورت کو پتھروں سے ہلاک کرنا اور اس نظارے کو دیکھنا مجھ میں تو آپ میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اسلامی دور سے گزرے نہیں یہ تو بہت بڑے دل کا کام ہے اور مالک کیا حکم کرتا ہے بلاتا مارا ان کم سکھ منہ خبردار سزا دیتے ہوئے دل میں کوئی نرمی دامن گیر نہ ہو اگر اللہ اور اس کے رسول آخرت پر ایمان لائے اس لیے کہ تم اللہ سے زیادہ نرم ہو اللہ سے زیادہ رحمت کرنے والے ہو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس عورت کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے تاکہ آئندہ سے تمہاری سوسائٹی کے اندر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو زنا ختم ہو جائے یہی طریقہ اس کو مزاق بنایا جا رہا ہے یہ ساری کم کو شہادت دے رہی ہے اس سہزا ہے یہ اللہ کی آیات کا یہ سزا تو دکھا دی کیا خوب کہا کہنے والوں نے ظالموں ڈرون حملے کے ساتھ جو مرتے ہیں وہ بھی دکھایا جب تم نے سزائیں دی مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر گوانتا نامو بے میں اب وہ غریب کی جیل میں اور دیگر جیل میں وہ بھی دکھائی تم نے وہ بھی دکھاؤ جو آفیہ صدیق ایک عورت کے ساتھ تم نے کر دیا وہ بھی دکھاؤ پتا چلے تم کون ہو لاہ کے لیے جو آپریشن ہو رہا ہے وہ دکھاتے اور کہتے دیکھو ڈاکٹر کتنا ظالم ہے وہ oh, چھری چلا دی ڈاکٹر نے اور دل کاٹ کے رکھ دیا اور کتنا ظالم ڈاکٹر ہے او ہو ہو وہ گردہ کاٹ دیا دکھا دو اللہ کے فضل و کرم سے اول الالباب جانتے ہیں عقل والے جانتے ہیں جو طب کو جانتے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر تو جان بچا رہا ہے یہ تو گردے سے پتھر نکال رہا ہے یہ تو دل کا علاج کر رہا ہے ظالموں اس آپریشن کو لانت کیسے وہ مار دیا ڈاکٹر نے وہ مر گیا بس ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر نے مارا ہے ڈاکٹر نے کتنے قتل کیے پچھلی دفعہ اس نے اپریشن کیے سولہ سو اس میں سے چھ سو بندے مار گئے دماغ کا اپریشن تھا بڑا نازک ڈاکٹر نے چھ سو بندے قتل کیے بھائی تم تو قاتل کہلو تمہیں ریپ دیتا ہے ہم اس ڈاکٹر کو قاتل لے کے یہ تو ابرے راہمت ہے یہ ڈاکٹر یہ تو اللہ کی نعمت ہے یہ بےچارہ انتہائی ہزم و احتیاط سے اپنے نستر کو استعمال کرتا ہے یہ تو ہر دفعہ آپریشن سے پہلے دو نفل پڑتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے یہ تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھتا ہے اپنی کتابوں کا ہمیشہ مطالعہ کرتا ہے اللہ سے ووٹ ڈرنے والا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ اسے صحت یاب کرے اور اگر اس کی موت واقع ہوگی تو اللہ سے جنت دے اس ڈاکٹر کو ڈاکو کہتے ہو وہ جو آ کر لوگوں کو چیر پھاڑ کرتا مال چھینتا تم نے داخو اور ڈاکرو میں فرق مٹایا تم نے اسلام اور کب میں فرق مٹایا ظالم ہو تم اللہ کی آیات کے ساتھ استحزا کرنے والے دی. یہ تھا جو یہود نے کیا اللہ تعالیٰ کے کلم کو یو ہر رسول الکلم ام موا اللہ کے کلمات کو ان کے موادے سے بدلتے ہیں ان کی جگہ سے بدلتے ہیں جیسے رحمت للعالمین نبی علیہ الصلاۃ وسلام ہے تو آج بھی وہ رحمت ہے لہذا ثابت ہوا کہ آج بھی موجود ہے اور ان کو پکارا جا سکتا ہے آج کا یہ مفوم ہے آج نہیں یہ ہو رہا وہ نسو ہزم نما رو اور ایک حصہ جو انہیں نصیحت کیا گیا تھا نا دین کا وہ انہوں نے بھلا دیا کیا آج توحید والا حصہ بھلا نہیں دیا گیا توحید باری تعلی کا بیان جس اجتماع کو توڑ دے وہ شیطانی قوتوں کا اجتماع ہے توحید باری تعلی کا ننگا چٹا بیان جہاں انتشار ڈال دے وہ دنیا کا سب سے بڑا انتشار توحید باری تعالیٰ کے بیان کی وجہ سے اگر لوگ دو جگہوں میں تقسیم ہو جائیں ایک حمایت کرنے والے ایک مخالفت کرنے والے ولہ یہ کام تو وہ جو انبیاء نے کیا جب بھی وہ ببوس ہوئے لوگ دو جھگڑنے والے گروہوں میں بٹ گئے ایک کہتا تھا یہ حق کہتا ہے ایک کہتا تھا یہ باطل ہے تم کہتے تو توحید کا بیان ان قوتوں کو جن کو مصیبت سے ہم نے جمع کیا علیحدہ علیحدہ کرتا ہے کہ کر گئے ابن تیمیہ کو اپنا امام ماننے والے ابن تیمیہ نے جنگ کے اندر یہ رسک لیا یہ خطرہ مول لیا کہ مشکل سے جو فوجیں جمع کی تھی پوری زندگی ابن تیمیہ نے تقریباً اس پر لگائی تھی بڑی محنت کے ساتھ تاکار سے بدلہ لینے کے لیے پوری امت کا اس نے جمع کیا تھا آج اس کا جمع کھاتا سارا برباد ہو سکتا تھا اگر بادشاہ جہالت میں آ جاتا اور کہتا تم کون ہو ساری دنیا کے سامنے مجھے ٹوکنے والے تم ایک مولوی نام اتارو اس کی گردن ایک مصیبت پڑ جاتی مگر بادشاہ پر کتنا روپ ساری ہوا کہتا شیخ مجھے اس کا کفوارا بتلاؤ یہ روگ کہاں سے آیا تازہ کلو بھی مرغو اب دماغ یہ مالک کا روگ تھا جب دل میں توحید کی وجہ سے ابلطعمیہ کی تاریخ کر دیا گیا بادشاہ فقیر تھا اور ابن ابتیہ بادشاہ تھا بادشاہ رعایا تھا اور ابن ابلطہ حاکم تھا دلوں کے حاکم یہ ہے دلوں کے بادشاہ یہ ہے جو اللہ کے راستے میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں و جو آج ان کو دہشت گرد کہتا ہے رب بل جلال بل کے ہاں اپنا انجام سوچ لیں جنہوں نے پوری امت کی لاز رکھ لی غلطیاں ان سے بیسیوں ہوں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی اللہ انہیں اصلاح کی توفیق دے آئی مگر مین حیث المجم وہی وہ میور ہے جو سیشا پلائی دیوار بن کے ایک مرا دوسرا بیاہ تیسرا بیاہ ہے ان کے کئی نوجوان اس راستے میں کام آئے آپاش بچوں کا ڈھیر لگ گیا بے شمار وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے محروم ہو گئے اور بیوہ چھوڑ گئے اور بہت سارے وہ جو آج اپنے ایک نہ ایک عزم سے محروم ہیں اور ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں بالکل محتاج ہے جبکہ کبھی وہ بڑے چنگے طاقتور مرد کیا ان لوگوں کا احسان ہم پر نہیں یقینا ہم اپنے محسنوں کا احسان جو ہے اس کو مانتے ہر جگہ احسان علم احسان تھی. تم کن کا اس کا احسان مانتے ہو چیف جسٹس کا اس نے بڑا احسان کیا تمہیں انصاف دلائے گا اس عدالت سے انصاف ملے گا جس کا نام ہی عدالت نہیں ہو سکتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون قانون نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پر تو وہ قانون قانون کے درجے پر پائے ہے جسے اکثریت نے قانون کے طور پر پاس کر لیا ہے اللہ نے فرمایا ان کے دل اس لیے سخت ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ نسو حما دکھ کی روبی جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی اس میں سے ایک حصے کو انہوں نے ضائع کر دیا ایک حصہ یہ بھول گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کے دل ہمیشہ نرم ہوا کرتے یہ اہل ایمان کے دلوں کی داستان سن لی اللہ نزل احسن حدیث اللہ نے بہترین بات اتاری قرآن کو حدیث کہا الحدیث کہا یہاں پر کتاب امبو وہ کتاب جس کے مضامین جس کی آیات ملتی جلتی ہیں کیونکہ سارا قرآن توحید پر ہے بالواسطہ یا بل یا بلاواسطہ واسطہ توحید ہی کا بیان ہے کبھی تو کار صورت الخلاطل فن قرآن قرآن کا تیسرا حصہ ہے قرآن سارا توحید کا ہے قزال کا نصر کل <الْآیات> ہم پھر پھر کر اپنی آیات کرتے مسالیہ دوہرائی جانے والی آیات ہیں ایک ہی حقیقت کو اللہ ذہن نشین کرنے کے لیے بار بار دوہراتا ہے شخص من جلود اللہ یکس نہ اس سے ان لوگوں کی جلدوں کے اندر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حوص سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی آیات پر جب اللہ کے ہاں وہ کھڑے ہونے کا تصور کرتے ہیں تو مارے خوف کی ان کی جلدوں کے اندر روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر فرمایا تخشن جلود اللہ یکشم عربم سما تلین جلود ہم و قلوب اللہ دکرندہ پھر جب جنت کے مناظر انہیں دکھائے جاتے ہیں جب اللہ کی خوشنودی کے وہ مختلف واقعات پڑھتے ہیں جب اللہ کی مہمان نوازی کا سوچتے ہیں پھر اپنے آپ کو وہاں بیٹھا ہوا اپنے مالک کا دیدار کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ رونے لگتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ قابل کر دیا جائے گا فرما و قلوب ہوں ملا ذکر اللہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو کر بالکل نرمی اختیار کر ہیں ذا علی اللہ یہ دی میشا یہ ہے مالک کی رہنمائی جسے چاہے ایسی رہنمائی کرے ہم اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے بھائی راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے یہ روز محشر کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیان کیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کامیاب کرے گا جن کے دلوں پر, پر قرآن یہ کیفیت طاری کرتا ہے کیا آپ سے اور میرے دل پر یہ کیفیت تاری ہوتی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر یہ کمزوری ہے دل میں کوئی سختی آ ہے غفلت کی وجہ سے تو اللہ کے سامنے رو رو کر اس دل کو دوبارہ نرم کرنا ہے اور یاد رکھیے توحید کے بارے میں سختی قطعی طور پر خطمے برسانا نہیں ہے یہ غلط تعریف ہے یہ جان بوجھ کر زلیل کرنے کے لیے جیسے یہ سزا جو ہے اسلامی اس سزا کا مذاق اڑانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے ہاسپٹل میں مریض کی خبر لینے گئے ہیں کل ہمارے گھر والے تو ہاسپٹل میں بڑی بڑی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ عورت کو کوڑے لگ رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں سارے یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے اور کچھ نہیں پہلے انہوں نے محمد کے کارٹون بنائے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمنوں نے اب یہ اللہ کی آیات کا استحصال کر رہے اب کوڑا برسنے والا ہے جلدی سے اپنی کمر کھلی ہے ابن مفروض فرماتے ربی اللہ تعالی ہمیں کہا جا رہا ہے صحابہ کو یہ غصہ مالک کا صحابہ پر ہوا رسمان اللہ علیہ مجمعین اور کب ہوا ہجرت سے پہلے جبکہ وہ فلوج تھی اس ایک عجیب داستان کو اپنے خون سے اور اپنی قربانیوں سے رقم کر رہے تھے جس میں انہیں اللہ نے پوری دنیا کی امامت دے دی ان کو اللہ یہ تبدیش کر رہا ہے میں اور آپ کون ہیں کیا بھی وقت نہیں آیا حق کو باطلاب واضح نہیں ہوا اب بھی اس سامنے کو ایجنٹ کہنے کی گنجائش باقی ہے امریکہ کا جبکہ امریکہ اس طرح گر پڑا ہے کہ کسپور لے کر بیس مانگنے پر مجبور ہو گیا اب بھی وہ ایجنٹ ہے جس ایجنٹ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اللہ کے حکم سے اس کی کوئی طاقت نہیں کیا خوب کس نے پوچھا اسامہ مر گیا احمد جواری سے اس جگہ مرا نہیں تو یقین سے کہتا ہوں مر جائے گا مگر اللہ کے دین کو کسی اسامہ کی محتاجی نہیں اللہ کا دین زندہ ہے اور وہ تمہارے سب پر کوڑا بن کے برسے گا جو اللہ کے دین کے مخالف ہو اور جو اللہ کے دین کے موافق ہے کیا خوب بات کرتے ہیں کرنے والے کہ دین کسی کو دلیل کے لیے نہیں ہے کپڑ کے لیے بھی اس میں حیات ہے والا حیاتی اے عقل ال تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے کساس کیا ہے گردن کاری گردن کاٹ دو ناک کاٹا ناک کاٹ دو ہاتھ کاٹا ہاتھ کاٹ دو اور اگر دو پتھروں کے اندر ایک لونڈی کا ایک جلدی نے سر پیس لیا ہے بیچاری کا دو پتھروں کے اندر کتنا ظلم ہے تو اس کو آخری الفاظ یہ ملے کوئی لفظ نہیں بول سکتی اس نے اللہ کے رسول کو اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ ہوئی ہے مجھے کرنے والا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ علمی نے دو پتھروں کے اندر اس کا سر کچھ رحمت اللہ عالمین نے ان لوگوں کو جو اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کی بکریاں اور مال مسلمانوں سے اونٹ اور ان کا مال لوٹ کر لے گئے چرواہے مرد مومن کو اور اس کی عورت مومنہ کو قتل کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا صحیح بخاری کی رواج ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا یہ پانی مانگتے تھے ایک بند پانی کی پینے کے لیے نہیں گئی یہ زمین پر اپنی زبانیں رگڑتے تھے ریس پر انہیں کچھ نہ ملا یہ کون ہے رحمت اللہ عالمین ہے کہ نہیں یہ اللہ کے دین کا پاون ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ سے زیادہ رحیم اور کریم کوئی نہیں جب مالک کا یہ حکم ہے تو یہ حکم بھی رحمت کا ہے رحمت کے دروازے اسلامی سوسائٹی میں کھل گئے گناہ جو ہے وہ مفقود ہو گئے طالبان جو رہے سہے مسلمان تھے اس دور کے بڑی بدعات بھی ان میں تھی بات بھی رہ گئی ہو ہوگی مگر کلوس جو تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے جانے دی اور ایک نظام تھا قائم کیا اگرچہ وہ پورا نظام کہلانے کے قابل نہیں کیونکہ پورا خود مختار نہ تھا نتیجہ کیا نکلا چھ سال کے بعد ان کی کچہریاں خالی تھی کوئی جرائم ہوتے ہی نہ تھے کون آتا لوگوں نے ڈالروں کے بھرے ہوئے نوٹوں سے اپنے بریف کے کیسوں کو این چوراہے میں چھوڑا انگریزوں نے کفار نے ان میں سے دن کے بعد بھی کوئی ایک ڈالر غائب نہ تھا یہ کہاں سے آیا تھا یہ اسلام کی برکات تھی کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ نے جلدی ہمیں دکھا دی صحابہ رضوان اللہ علیہ مزمین کا بہت سخت امتحان لیا کیونکہ وہ پوری دنیا کے امام بننے والے تھے کہ آج تمہیں سکھائیں کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے اسلام کے اندر تو مایار مسلمانی صحابہ ہے رضوان اللہ علیہ مزمانی محمد کی اتباع کیسے کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ نے کی رضوان اللہ علیہ مدمین اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے اس واسطے لوگوں سے مایوس نہیں ہونا اس لیے نہیں یہ آیتیں تمہیں پڑھائی گئی کہ سب پر منافق کا فتوا لگا کے گھر بیٹھ جاؤ یہ گھر بیٹھنا تمہارا نفاق ہے اور میرا نفاق ہے اگر میں گھر بیٹھ جاؤں یہ اس لیے یہ آیتیں سنائی گئی ہے کہ لوگوں کا ترک ان لفاق کے گھٹا گٹر ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو دکھالو قرآن کی شما کو لے کر اٹھو اس کے صحیح مفاہین کو بیان کرو اللہ تمہارے ساتھ یہ جھوٹ بولنے والے بڑی بڑی ڈگریوں والے کیوں نہ ہو ان کی ڈگریاں سب بیکار چلی جائیں گی حق جو ہے اس کے لیے اللہ سینوں کو ہموار کر دے گا دیکھو کس طرح ابن تہمیہ حق پر ہے اور ایک بادشاہ پر ابن تعمیہ کا روک تاری ہوتا ہے کہ جائے کہ ان کو یہ کہے کہ آپ سیکھ کر کے یوں بولے کیونکہ ابن تہمیہ کی تاریخ میں آتا ہے آواز بہت بڑی تھی قدرتی انہیں بلند آواز دی گئی اور وہ جب بولتے تھے تو پھر اس وقت سناٹا چھا جاتا تھا اور لوگوں پر روک تاری ہوتا تھا بادشاہ پر اتنا روز جاری ہوا کہ اس نے کفارے کا طلب کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ آج بھی ہے کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا اور کیا خوب کہا اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے قرآن میں اور ابن کثیر نے تقسیم میں کہ اللہ تعالیٰ جیسے دعائی ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا مسلمانوں مبارک وقت تمہاری دوستی کے جی اللہ سے جائیں گے کیوں نہیں اللہ کو دوست بناتے کہ یہ دوستی کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے آمین اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھی بنائے جن کا نور پہاڑ کی مانند ہوگا تاکہ ہمارا تھوڑا بھی ہو تو ہم ان کے نور سے اور زیادہ فائدہ حاصل کریں کیونکہ المر عمار من احب یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اعمال تو زیادہ نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں محبت کرتا ہوں عمر ربوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تب اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے تو پھر پہاڑ والے نور کا ہمیں بھی فائدہ مل جائے گا نا ان میرا یہ گمان ہے اللہ اس کو درست کرے آدمی